پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جمیان جو شخص عزت چاہتا ہے بس عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے اسی کی طرف پاکیزہ کلمات چڑھتے ہیں اور عمل صالح انہیں اوپر اٹھاتا ہے اور جو لوگ بری چالیں چلتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اور انہی لوگوں کی چال ہی برباد ہو کے رہے گی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 اور اللہ ہی نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا پھر نطفے سے پھر اس نے تمہیں جوڑے جوڑے بنایا اور جو بھی مادہ حاملہ ہوتی اور بچہ جنتی ہے اسے اس کا علم ہوتا ہے اور بڑی عمر والے کو عمر دی جاتی ہے یا اس کی عمر کم کی جاتی ہے وہ ایک کتاب مطلب لوہے محفوظ میں درج ہے بلا شبہ یہ بات اللہ پر نہایت آسان ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف یعنی جو چاہتا ہے کہ اسے دنیا اور آخرت میں عزت ملے تو وہ اللہ کی اطاعت کرے اس سے اسے یہ مقصود حاصل ہو جائے گا اس لیے, اس لیے کہ دنیا اور آخرت کا مالک اللہ ہی ہے ساری عزتیں اسی کے پاس ہیں وہ جس کو عزت دے وہی وہ معزز ہوگا جس کو زلیل کر دے اسے دنیا کی کوئی طاقت عزت نہیں دے سکتی دوسرے مقام پر فرمایا نساء آیت نمبر ایک وہ لوگ منافق مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں کیا ان کے پاس عزت کی تلاش میں جاتے ہیں عزت تو ساری کی ساری اللہ کے قبضے میں ہے پھر الکلم کلیمتن کی جمع ہے ستھرے کلمات سے مراد اللہ کی تسبیح و تحمید تلاوت امر بالمعروف و نہیں المنکر ہے چڑھتے ہیں کا مطلب قبول کرنا ہے یا فرشتوں کا انہیں لے کر آسمانوں پر چڑھنا ہے تاکہ اللہ ان کی جزا دے پھر یرفعو میں ضمیر کا مرجع کون ہے بعض کہتے الکلیم و ہے یعنی عمل صالح کلمات طیبات کو اللہ کی طرف بلند کرتا ہے یعنی محض زبان سے اللہ کا ذکر تسبیح و تحمید کچھ نہیں جب تک اس کے ساتھ عمل صالح یعنی احکام و فرائض کی ادائیگی نہ ہو بعض کہتے ہیں یرفعو میں فائل کی ضمیر اللہ کی طرف راج ہے مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل صالح کو کلمات طیبات پر بلند فرماتا ہے اس لیے کہ عمل صالح سے ہی اس بات کا تحقق ہوتا ہے کہ اس کلام کا عامل فلوا کے اللہ کی تسبیح و تحمید میں مخلص ہے بھوال فتح القدیر گویا قول عمل کے بغیر اللہ کے ہاں بے حیثیت ہے پھر خفیہ طریقے سے کسی کو نقصان پہنچانا یا پہنچایا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قتل وغیرہ کی جو سازشیں کفار مکہ کرتے رہے وہ بھی مکر ہے ریاکاری بھی مکر ہے یہاں یہ لفظ عام ہے مکر کی تمام صورتیں کو یا صورتوں کو شامل ہے پھر یعنی ان کا مکر بھی برباد ہوگا اور اس کا وبال بھی انہی پر پڑے گا جو اس کا ارتقاب کرتے ہیں جیسے فرمایا ولاق قرس سورہ فاطر فاتر نمبر تریالیس اور بری تدبیروں کا وبال ان تدبیر کرنے والوں ہی پر پڑتا ہے یعنی تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو مٹی سے اور پھر اس کے بعد تمہاری نسل کو قائم رکھنے کے لیے انسان کی تخلیق کو نطفے سے وابستہ کر دیا جو مرد کی پشت سے پشت سے نکل کر عورت کے رحم میں جاتا ہے یعنی اس سے کوئی چیز مخفی نہیں حتی کہ زمین پر گرنے والے پتے کو اور زمین کی گہرائیوں میں نشو و نما پانے والے بیج کو بھی وہ جانتا ہے سورہ نام آیت نمبر انسٹھ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ عمر کی طوالت اور اس کی تقصیر مطلب کم ہونا اللہ کی تقدیر و قضاء سے ہے علاوہ ازئیں اس کے اسباب بھی ہیں جس سے عمر لمبی یا چھوٹی ہوتی ہے طوالت کے اسباب میں صلا رحمی وغیرہ ہے جیسا کہ احادیث میں ہے اور تقصیر کے اسباب میں کثرت سے معاشی کا ارتقاب ہے مثلا کسی آدمی کی عمر ستر سال ہے لیکن کبھی لیکن کبھی اسباب زیادت کی وجہ سے اللہ اس میں اضافہ فرما دیتا ہے اور کبھی اس میں کمی کر دیتا ہے جب وہ اسباب نقصان اختیار کرتا ہے اور یہ سب کچھ اس نے لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے اس لیے عمر میں یہ کمی بیشی فعید آیت نمبر 61 جب ان کا وہ وقت آ جاتا ہے جب ان کا وہ وقت آ جاتا ہے تو وہ ایک ساتھ نہ پیچھے رہ سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں کہ منافی نہیں ہے اس کی تائید اللہ, اللہ کے اس قول سے بھی ہوتی ہے اس کی تائید اللہ کے اس قول سے بھی ہوتی ہے سورہ رات آیت نمبر انتالیس اللہ جو چاہتا ہے مٹاتا اور ثبت کرتا ہے اور اس کے پاس لوہے محفوظ ہے بھوالِ فتح القدیر فالله وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائر شربه وهذا ملح أجاج وج كل تاكلون لحما طريا وتستخرجون حلي تلبسونها وترى الفلك فيه فيه مواخر لتبتغوا من فضله و تَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور دو دریا برابر نہیں یہ ایک میٹھا خوب میٹھا پینے میں خوش گوار ہے اور یہ دوسرا کھارا سخت کڑوا ہے اور ہر ایک میں سے تم تازہ گوشت مطلب مچھلی کھاتے ہو اور ایک زیور نکالتے ہو جنہیں تم پہنتے ہو اور آپ اس دریا میں پانی کو پہاڑ کر اور آپ اس دریا میں پانی کو پھاڑ کر چلنے والی کشتیاں دیکھیں گے تاکہ تم اس اللہ کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر کرو رات کو دن میں داخل کرتا اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور اس نے سورج اور چاند کو کام پر لگا دیا ہے ہر ایک مقرر وقت تک چل رہا ہے یہی اللہ تمہارا رب ہے اسی کی بادشاہی ہے اور جنہیں تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کی باریک جھلی جتنا بھی اختیار نہیں رکھتے لَكُمْ وَيَوْمَ وَلَا يُنبِّئُكَ مِثْلُ <خَبِيرٌ> اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار نہیں سنیں گے اور اگر وہ سن بھی لیں تو وہ تمہیں جواب نہیں دے سکتے اور قیامت کے دن وہ تمہارے اس شرک کا انکار کر دیں گے اور کوئی آپ کو خوب باخبر اللہ کی مانند اللہ کے مانند خبر نہیں دے گا يَا الناس انتم الى هو اے لوگو تم سب اللہ ہی کے محتاج ہو اور اللہ ہی بالکل بے نیاز قابل تعریف ہے بخلق جدید اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے فنا کر دے مطلب اور تمہاری جگہ ایک نئی مخلوق لے آئے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف مواخرہ وہ کشتیاں جو آتے جاتے پانی کو چیرتی ہوئی گزرتی ہیں آیت میں بیان کردہ دوسری چیزوں کی وضاحت سر فرقان آیت نمبر 53 میں گزر چکی ہے پھر یعنی مذکورہ تمام افعال کا فائل ہے پھر یعنی اتنی حقیر چیز کے بھی مالک نہیں یعنی اتنی حقیر چیز کے بھی مالک نہیں نہ اسے پیدا کرنے پر ہی قادر ہیں قطمیر اس جھلی کو کہتے ہیں جو کھجور اور اس کی گٹھلی کے درمیان ہوتی ہے جو کھجور اور اس کی گٹھلی کے درمیان ہوتی ہے یہ پتلا سا چھلکا گٹھلی پر لفافے کی طرح چڑھا ہوا ہوتا ہے پھر یعنی اگر تم انہیں مصائب میں پکارو تو وہ تمہاری پکار سنتے ہی نہیں ہیں کیونکہ وہ جماعت ہیں یا منو مٹی کے نیچے مدفون پھر یعنی اگر بالفرز وہ سن بھی لیں تو بے فائدہ اس لیے کہ وہ تمہاری التجاؤں کے مطابق تمہارا کام نہیں کر سکتے پھر اور کہیں گے میں کو تم سورہ یونس آیت نمبر اٹھائیس ہم تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے ان آیت نمبر انتیس ہم تو تمہاری عبادت سے بے خبر تھے اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جن کے یا جن کی اللہ کے سوا عبادت کی جاتی ہے وہ سب پتھر کی مورتیاں ہی نہیں ہوں سب پتھر کی مورتیاں ہی نہیں ہوں گی بلکہ ان میں آقل ملائکہ جن شیاطین اور سالحین بھی ہوں گے تب ہی تو یہ انکار کریں گے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ان کو حاجت برابری کے لیے پکارنا شرک ہے پھر ایک بار پڑھ لیتے ہیں اس عائد سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جن کی اللہ کے سوا عبادت کی جاتی ہے وہ سب پتھر کی مورتیاں ہی نہیں ہوں گی بلکہ ان میں عاقل ملائکہ جن شیاطین اور صارحین بھی ہوں گے تب ہی تو یہ انکار کریں گے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ان کو حاجت براری کے لیے پکارنا شرک ہے پھر اس لیے کہ اس جیسا کامل علم کسی کے پاس بھی نہیں ہے وہی تمام امور کی کنہ اور حقیقت سے پوری طرح باخبر ہے جس میں ان پکارے جانے والوں کی بے اختیاری پکار کو نہ سننا اور قیامت کے دن اس کا انکار کرنا بھی شامل ہے پھر اناسو کا لفظ عام ہے جس میں عوام و خواص حتی کہ انبیاء و صلحہ سب آ جاتے ہیں اللہ کے در کے سب ہی محتاج ہیں لیکن اللہ کسی کا محتاج نہیں پھر وہ اتنا بے نیاز ہے کہ سب لوگ اگر اس کے نافرمان ہو جائیں سب لوگ اگر اس کے نافرمان ہو جائیں تو اس سے اس کی سلطنت میں کوئی کمی اور سب اس کی اور سب اس کے اطاعت گزار بن جائیں تو اس سے اس کی قوت میں زیادتی نہیں ہوگی بلکہ نافرمانی سے انسانوں کا اپنا ہی نقصان ہے اور اس کی عبادت و اطاعت سے انسانوں کا اپنا ہی فائدہ ہے مزید دیکھیے سورہ ابراہیم آیت نمبر آٹھ کا حاشیہ یعنی محمود ہے اپنی نعمتوں کی وجہ سے یعنی محمود ہے اپنی نعمتوں کی وجہ سے پس ہر نعمت جو اس نے بندوں پر کی ہے اس پر وہ حمد و شکر کا مستحق ہے پھر یہ بھی اس کی شان یہ بھی اس کی شان بے نیازی ہی کی ایک مثال ہے کہ اگر وہ چاہے تو تمہیں فنا کے گھاٹ اتار کے تمہاری جگہ ایک نئی مخلوق پیدا کر دے جو اس کی اطاعت گزار ہو اس کی فرمان نہیں یا یہ مطلب ہے کہ ایک نئی مخلوق اور نیا عالم پیدا کر دے جس سے تم نا آشنا ہو پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں اور اللہ کے لیے یہ بات کچھ مشکل نہیں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 اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور اگر کوئی بوجھ لدا شخص اپنا بوجھ اٹھانے کو بلائے گا تو اس کے بوجھ میں تو اس کے بوجھ میں سے کچھ بھی اٹھایا نہ جائے گا اگرچہ وہ رشتہ دار ہی ہو بس آپ تو انہی لوگوں کو ڈراتے ہیں جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں اور وہ نماز قائم کرتے ہیں اور جو پاک ہو اور جو پاک ہو تو وہ اپنے ہی لیے پاک ہوتا ہے اور سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے وہ میں ایسطم اور اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے سكتے وومت علور اور نہ اندھیرے اور نہ روشنی ولاح اور نہ سایہ اور نہ دھوپ وما يستوي الاحياء ولا الاموات ان الله يسمع من يشاء وما انت بمسمع من في القبور اور نہ زندے اور نہ مرد برابر ہو سکتے ہیں بے شک اللہ جسے چاہے سنوا دیتا ہے اور آپ ان کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں ان تالا نذير آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں انکی بشیر بلا شبہ ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے اور کوئی امت ایسی نہیں ہوئی جس میں کوئی ڈرانے والا نہ گزرا آیا ہو وَإِن فقد كذب من قبلهم اور اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو ان لوگوں نے بھی تو جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے ہوئے ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں اور صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے تھے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف ہاں جس نے دوسروں کو گمراہ کیا ہوگا وہ اپنے گناہوں کے بوجھ, بوجھ کے ساتھ ان کے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائے گا جیسا کہ آیت ون افقال و افقال افقالہ سورہ کبوت آیت نمبر تیرہ وہ ضرور اپنا بوجھ اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ ان کا بوجھ بھی اور حدیث مین صنف ال اسلامی سنتن سی اہ وزر من من وزر بحال صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار سترہ مطلب جس نے کوئی برا طریقہ جاری کیا اس پر اس برے فعل کا بوجھ ہوگا اور ان تمام لوگوں کا بوجھ بھی ہوگا جنہوں نے اس کے بعد اس پر عمل کیا سے واضح ہے لیکن یہ دوسروں کا بوجھ بھی در حقیقت ان کا اپنا ہی بوجھ ہے کہ ان ہی نے ان دوسروں کو گمراہ کیا تھا پھر مسخلتن اے ایسا شخص جو گناہوں کے بوجھ سے لدا ہوگا وہ اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے اپنے رشتے دار کو بھی بلائے گا تو وہ آمادہ نہیں ہوگا پھر یعنی تیرے انحظار و تبلیغ کا فائدہ انہی لوگوں کو ہو سکتا ہے گویا تو انہی کو ڈراتا ہے ان کو نہیں جن کو انداز سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ان کو نہیں جن کو انظار سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا ان سورہ نازیت آیت نمبر پینتالیس آپ تو صرف اس قیامت سے ڈرتے رہنے والوں کو آگاہ کرنے والے ہیں اور ان میں سر یاسین آیت نمبر گیارہ بس آپ تو صرف ایسے شخص کو ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت پر چلے اور رحمان سے بن دیکھے ڈرے پھر تطحر اور تزکی کے معنی ہیں شرک اور فواہش کی آلودگیوں سے پاک ہونا پھر اندھے سے مراد کافر اور آنکھوں والا سے مومن اندھیروں سے باطل اور روشنی سے حق مراد ہے باطل کی بے شمار انواع ہے اس وجہ سے اس کے لیے جمع کا اور حق چونکہ متعدد نہیں ایک ہے اس بنا پر اس کے لیے واحد کا سیگا استعمال کیا پھر یہ ثواب و اعقاب یا جنت و دوزخ کی تمصیل ہے پھر الاحیاء سے مومن اور الاموات سے کافر مراد ہے یا علماء اور جاہل یا اقل مند اور غیر اقل مند مراد ہے پھر یعنی جسے اللہ ہدایت سے نوازے یعنی جسے اللہ ہدایت سے نوازنے والا ہوتا ہے اور جنت اس کے لیے مقدر ہوتی ہے اسے حجت و دلیل سننے اور پھر اسے قبول کرنے کی توفیق دے دیتا ہے پھر یعنی جس طرح قبروں میں مردہ شخاص کو کوئی بات نہیں سنائی جا سکتی اسی طرح جن کے دلوں کو کفر نے موت سے ہمکنار کر دیا ہے اے پیغمبر تو انہیں حق کی بات نہیں سنا سکتا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح مرنے اور قبر میں دفن ہونے کے بعد مردہ کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا اسی طرح کافر و مشرک جن کی قسمت میں بدبختی دیکھی ہے دعوت و تبلیغ سے انہیں فائدہ نہیں ہوتا پھر یعنی آپ کا کام صرف دعوت و تبلیغ ہے ہدایت اور ضلالت یہ اللہ کے اختیار میں ہے پھر تاکہ کوئی قوم یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں تو ایمان و کفر کا پتہ ہی نہیں اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی پیغمبر ہی نہیں آیا بنا بری اللہ نے ہر امت میں نبی بھیجا جس طرح دوسرے مقام پر بھی فرمایا ولی کل قوم انید سر رات آیت نمبر سات ہر قوم کے لیے ہادی آیا ون کل سر نہل آیت نمبر چھتیس اور ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرو فکیں کیر پھر میں نے ان لوگوں کو پکڑ لیا جنہوں نے کفر کیا بس دیکھو میرا عذاب کیسا عبرتناک ناک تھا مختلف مختلف کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بلا شبہ اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا پھر ہم نے اس کے ذریعے سے ایسے پھل نکالے جن کے رنگ مختلف ہیں اور پہاڑوں میں سفید اور سرخ گھاٹیاں ہیں ان کے رنگ مختلف ہیں اور بہت گہری سیاہ بھی وَمِنَ النَّاسِ وَالْدَّوَابِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ ع اور اسی طرح انسانوں اور جانوروں اور چوپائیوں میں سے بھی ایسے ہیں کہ ان کے رنگ مختلف ہیں بس اللہ سے اس کے بندوں میں سے صرف علما ہی ڈرتے ہیں بلا شبہ اللہ نہایت غالب بہت بخشنے والا ہے اِنَّ الَّذِينَ كتاب ممّا سرًا يرجونَ تبور بلا شبہ جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے پوشیدہ اور علانیہ خرچ کرتے ہیں وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو ہرگز تباہ نہیں ہوگی لی وفیہم من فضله انہو غفور شکور تاکہ وہ اللہ انہیں ان کے اجر پورے دے اور انہیں اپنے فضل سے زیادہ دے بے شک وہ بہت بخشنے والا نہایت قدردان ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف یعنی کیسے سخت عذاب کے ساتھ میں نے ان کی گرفت کی اور انہیں تباہ و برباد کر دیا پھر یعنی جس طرح مومن اور کافر صالح اور فاسد دونوں قسم کے لوگ ہیں اسی طرح دیگر مخلوقات میں بھی تفاوت اور اختلاف ہے مثلاً پھلوں کے رنگ بھی مختلف ہیں اور ذائقے لذت اور خوشبو میں بھی ایک دوسرے سے مختلف حتیٰ کہ ایک ایک پھل کے کئی کئی بھی رنگ اور ذائقے ہیں جیسے کھجور ہے انگور ہے سیب ہے اور دیگر بعض پھل ہیں پھر اسی طرح پہاڑ اور اس کے حصے یا رستے اور خطوط مختلف رنگوں کے ہیں سفید سرخ اور بہت گہرے سیاہ جد جدت کی جمع ہے راستہ یا لکیر غرابیب غربیب کی جمع اور سود اسودن سیاہ کی جمع ہے جب سیاہ رنگ کے گہرے پن کو ظاہر کرنا ہو تو اسود کے ساتھ غربیب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اسود گر بیب جس کے معنی ہوتے ہیں بہت گہرا سیاہ بھولے فتح القدیر پھر یعنی انسان اور جانور بھی سفید سرخ سیاہ اور زرد رنگ کے ہوتے ہیں ٹھیک یعنی اللہ کی ان قدرتوں اور اس کے کمال سناعی کو وہی جان اور سمجھ سکتے ہیں جو علم رکھنے والے ہیں اس علم سے مراد اس علم سے مراد کتاب و سنت اور اسرار الہیہ کا علم ہے اور جتنی انہیں رب کی معرفت حاصل ہوتی ہے اتنا ہی وہ رب سے ڈرتے ہیں گویا جن کے اندر خشیت الہی نہیں ہے سمجھ لو کہ وہ علم صحیح سے بھی محروم ہے سفیان سوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علماء کی تین قسمیں ہیں ایک عالم بلّہ اور عالم بمر اللہ یہ وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا اور اس کے حدود و فرائض کو جانتا ہے دوسرا صرف عالم بلّہ یہ اللہ سے تو ڈرتا ہے لیکن اس کے حدود و فرائض سے بے علم ہوتا ہے تیسرا صرف صرف عالم بمر اللہ یہ حدود وہ فرائض سے باخبر ہوتا ہے لیکن خشیت الہی سے آری ہوتا ہے بھوالے تفسیر ابن کثیر پھر یہ رب سے ڈرنے کی علت ہے کہ وہ اس بات پر قادر ہے کہ نافرمان فرمان کو سزا دے اور توبہ کرنے والے کے گناہ معاف فرما دے پھر کتاب اللہ سے مراد قرآن کریم ہے تلاوت کرتے ہیں یعنی پابندی سے اس کا اہتمام کرتے ہیں اقامت صلاح کا مطلب ہوتا ہے نماز کی اس طرح ادائیگی جو مطلوب ہے یعنی وقت کی پابندی اعتدال ارکان اور خوشو و خضو کے اہتمام کے ساتھ پڑھنا پھر یعنی رات دن الانیہ اور پوشیدہ دونوں طریقوں سے حسب ضرورت خرچ کرتے ہیں بعض کے نزدیک پوشیدہ سے نفلی صدقہ اور اعلانیہ سے صدقہ واجبہ زکوٰۃ مراد ہے پھر یعنی ایسے لوگوں کا اجر اللہ کے ہاں یقینی ہے جس میں مندے اور کمی کا امکان نہیں پھر لی وفیاحم متعلق ہے لن تبورہ کے یعنی یہ تجارت مندے سے اس لیے محفوظ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمالِ صالحہ پر پورا اجر عطا فرمائے گا یا پھر فعل محضوف کے متعلق ہے کہ وہ یہ نئے نیک اعمال اس لیے کرتے ہیں یا اللہ نے انہیں ان کی طرف ہدایت کی تاکہ وہ انہیں اجر دے پھر یہ توفیہ اور زیادت کی علت ہے کہ وہ اپنے مومن بندوں کے گناہ ماف کرنے والا ہے بشرط یہ کہ خلوص سے دل سے وہ توبہ کریں ان کے جذبہ اطاعت و عمل صالح کا قدر دان ہے اسی لیے وہ صرف اجر ہی نہیں دے گا بلکہ اپنے فضل و کرم سے مزید بھی دے گا صلی اللہ عبین اجمعین